جو وہاں ہوا یہ نہ آج تک پسپا ہوئے نہ آئندہ ہوں گے لیا خاف لومت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی ہمیں ہمارے دین نے پہلے دن بتا دیا کالیما تو حقا سلطان انجائر. حق کلیما بولنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی تو چونکہ جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں آئم دین تھے اور ہیں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 نتیجہ یہ ہوا کہ مامون دنیا سے گیا موتی فرقہ دنیا سے چلا گیا کچھ <سؤال> عرصہ گزرا دوبارہ اسی طرح اسلام کی اصلی سچی قرآن سنت کے مطابق تعلیمات کھڑی ہو گئی پھر ایسے کتنے واقعات ہوتے رہے فرقہ باتریاں آیا کرامتا فرقہ آیا اور نہ جانے کتنے آئے جنہوں نے اسلام کو دبانے کی کوشش ہی لیکن اسلام اسی طرح ابھرایا اور آج بھی اسلام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 تو آپ اسے سمجھ جائیں کہ اسلام کبھی دبے گا نہیں کبھی یہ نیچے نہیں آئے گا اسلام ید ہی رہو دین کل یہ غالب آئے گا خدا نے اس کا ارادہ فرمایا اس نے غالب ہی رہنا اپنی دلیل کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی وقتی طور میں پیچھے ہوگا لیکن اس کے بعد غالب آئے گا